الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى العالم الدين أما بعد وأن عليم رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري اور حسد البل منصور و اسلو کے پچھلے درسے میں نماز جنازہ کے اندر تکبیرات کے تعلق سے کچھ حدیثیں گزری جن میں ایک حدیث نجاشی رحمتہ اللہ علیہ پر صلاح جنازہ پڑھنے کے بارے میں جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی جنازہ میں چار تکبیریں کہیں اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت بھی گزری کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنازے میں چار کے بجائے پانچ تکبیریں کہیں اور جب پوچھا گیا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تکبیریں کہیں ہیں نمازی جنازہ میں اور آج کی حدیث ہے چھ تکبیروں کے تعلق سے اور پچھلے درسے میں بتایا گیا تھا کہ نماز جنازہ کی تکبیروں کے تعلق سے چار سے لے کر کے نو تکبیروں کا ذکر آتا ہے شیخ الوانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجناز کے اندر ان ساری حدیثوں کا ذکر کیا ہے جو چار والی ہیں جو پانچ والی ہیں جو چھ والی ہیں سات ہے آٹھ ہے نو ہے تو انہوں نے ان حدیشوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا لکھا کہ آدمی تو مختلف طریقے پر کبھی چار کہہ لیا کبھی پانچ کبھی چھ اس طرح سے اور یہ کہ تنوع اختیار کرے آدمی مختلف طریقہ اپنائے تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ ایسی بھی سنت ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا علم لوگوں کو اور بتایا بھی جائے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہاں پر ہے کہ انہوں نے سہل ام حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں چھ تکبیریں کہیں اور یہ فرمایا کہ ان بدری یہ بدری صحابی ہے یعنی ان کے فضل کا ان کے مقام اور برتبے کا خیال کرتے ہوئے چھ تقبیریں کہیں چھ تقبیروں میں سور فاتحہ دروز شریف اس کے بعد نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں تو مختلف تقبیروں میں نماز جنازہ سے متعلق جو دعائیں ہیں دعائیں مغفرت حمیت کے لیے وہ سب ساری دعائیں پڑھی جائیں گی تو اس طرح سے آدمی کر سکتا ہے سعید بن منصور ضلع اس کو سعید بن منصور نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے یعنی یہ صحیح حدیث ہے تو چھ تکبیروں کا ذکر اس میں ہے اور دوسری حدیثیں سات آٹھ اور نو تک کی حدیثیں ہیں تو اس لیے جو ہے جو طریقہ اپنانا چاہے آدمی اپنائے البتہ چار تکبیروں سے متعلق زیادہ حدیثیں ہیں اگر کسی ایک طریقے کو آدمی لازم پکڑنا چاہے تو وہ چار تقبیریں ہیں جیسا کہ آج کل مشہور ہے اور لوگ زیادہ تر چار تقبیریں ہی کہتے ہیں اگلی روایت نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنے سے متعلق ہے اس سے پہلے بھی کچھ باتیں اس, سے, اس تعلق سے گزر چکی ہیں کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے کئی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلاح تعلیم خراب فاتحہ کیل کتاب کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی یا اس کی نماز ہی نہیں جو سور فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اور ہر وہ نماز جس میں صور فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے تو صلاح جنازہ بھی نماز ہے اس لیے اس نماز میں بھی سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے رکتے ہیں بغیر سور فاتحہ کی نماز جنازہ مکمل نہیں ہوگی نہیں اور خصوصیت کے ساتھ سلاط جنازہ کے متعلق بھی حدیثیں آئی ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایت ہے آگے آ رہی ہے ایک اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے جس میں گرچہ وہ سندن ضعیف ہے لیکن اگلی صحیح روایت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر تعالیٰ علہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نماز ہماری نماز جنازہ میں چار تقبیریں کہا کرتے تھے تو یعنی اکثر کہا کرتے تھے کیونکہ اس سے زیادہ کی بھی روایتیں صحیح روایتیں موجود ہیں تو یہ اکثر ہمارے نماز جنازہ میں چار تقبیریں کہا کرتے تھے اور سور فاتحہ پہلی تقبیر میں پڑھا کرتے تھے یعنی پہلی تقبیر کہنے کے بعد سور فاتحہ پڑھتے تھے اور دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ سور فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ میں یہی طریقہ ہے کہ سور فاتحہ پہلی تقبیر کے بعد پڑھی جائے گی بکر سور فاتح کی نماز جنازہ نہیں ہوگی اگلی رواج جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہلحت ابن عبد اللہ عبد اللہ ابن اوفن ردی اللہ عنقال خلف ابن عباسن النازہ فقرا الكتاب فقال اس میں طلحہ بن عبد اللہ بن آؤف ہے یہ طلح بن عبداللہ یہ صحابی صاحبی نہیں ہے تابئی ہیں مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑھی فقر فاتحہ تل کتاب تو انہوں نے سور فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ لتا علما سننا ہاں میں نے اس لیے نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھی اب ظاہر سی بات ہے کچھ ہلکی آواز سے بھی انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا تبھی تو پتا چلا کہ یہ سور فاتحہ انہوں نے پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم جان لو کہ اس نماز میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی روایت ہے سورہ صحیح سورن نس کے اندر یہ روایت ہے اس لفظ کے ساتھ فقرا وفاتحل ال... وفاتحت الکتاب و سورتم و جہار حق تسمان فلم الفقال سس کے اندر ہے جو راوی بیان کرتے ہیں طلحہ بن عبداللہ بن اوف وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ یب نہ ہوں حق پن کہ یہ سنت ہے اور حق ہے اسی طرح سے اس میں اور لفظ ہے کہ سور فاتحہ پڑھی اور پھر ایک کوئی سورت بھی پڑھی اور اس میں زور سے پڑھا یہاں تک کہ ہم کو سنایا جب ہم پارت ہوئے تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے کہا بتایا کہ یہ سور فاتحہ پڑھنا کیا ہے سنت ہے اور یہ حق ہے سنت سے مراد یہ نہ سمجھے کہ جو واجب اور فرض کے مقابلے میں سنت ہے وہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ سنت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے طریقہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے تو اس لیے جو ہے یہ دلیل ہے ہمارے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو سورہ فاتحہ نماز میں نماز جنازہ میں پڑھنے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طریقے کو اپنائیں اور جو لوگ نماز میں سورج نماز میں سورف نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی حدیث موجود ہے جو دلیلیں ان کی ہیں وہ بھی آپ کو بتائی گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں یہ نماز نہیں ہے اصل میں اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا اس لیے نماز نہیں ہے دعا ہے تو ان کا جواب ایک تو یہ ہے کہ ان کا رد حدیث کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود پڑھی ہے ہاں صحابی نے بھی پڑھی ہے صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جو ہے نماز جنازہ نماز نہیں ہے دعا ہے اس میں صور فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی یہ باطل تعویل ہے یہ کیا ہے ان کی باطل تعویل ہے پڑھتے کیا ہے پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں جی سنا پڑھتے ہیں سنا کس عبادت میں سنا پڑھی جاتی ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے تو آپ نماز مانتے ہیں تب تو سنا پڑھتے ہیں تو جب کیا کہتے ہیں نماز چچا بتا رہے ہیں صرف فاتحہ بھی دعا ہے میت کے لیے نہ صحیح اپنے پورے سب لوگوں کے حد شرا پر سب سے بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے پر سرات السپتی پر, پر قائم رکھے تو اس لیے ان کا یہ کہنا اور یہ تعویل کرنا کہ یہ جو ہے نماز نہیں ہے اس لیے تو بہت سارے اس کے جوابات ہیں میں نے اپنے پچھلے درسے میں بتایا تھا کہ نماز ہے تبھی تو اس کے لیے وضو شرط ہے کسی ہاں؟ اور عبادت کے لیے وضو شرط ہے اس طرح سے شرط نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو طواف ہاں کے لیے اور طواف کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ہے اللہ یہ کہ تم اس میں بول سکتے ہو تو طواف کے لیے بھی شرط ہے اس کے لیے بھی نماز کے لیے بھی شرط ہے قبلہ رخ ہوتے ہیں کہ نہیں قبلہ رخ ہوتے ہیں بھئی دعا ہے دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا ہے دعا کے لیے وضو ہے نہیں شرط شرتے ہاں امام بناتے ہیں صف لگتی ہے پیچھے تو چونکہ جنازہ ہوتا ہے اس لیے اس پہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ یہی بتایا ختم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نماز کا طریقہ اس طرح سے بتایا تو ہم اس میں قیل و لوکال کیوں کریں چونکہ چنانچہ کیوں کہیں ہم دل میں جگہ ہونی چاہیے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے باوجود صحیح بخاری صحیح مسلم میں آنے کے باوجود صحیح حدیث ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حدیث کو نہیں مانتا یا کسی شخص کا دل حدیث کو قبول نہیں کرتا تو اس کا دل ٹیڑھا ہے دل کے اندر کجی ہے ٹیڑھا پن ہے اپنے دل کی صلاحت تعویل نہ کریں حدیث کی جی عبد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عمان نے فرمایا کہ لکھا علم سن تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور جب صحابی یہ کہیں کہ یہ سنت ہے شرط یہ یہ ہے کہ وہ سنت صحابی کا یہ قول صحیح سنت سے ثابت ہو صحیح صنعت سے ثابت ہو ورنہ باد صحابہ سے یہ بات صحابہ کی طرف یہ بات منسوخ کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا یہ سنت ہے پتا چلتا ہے جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کی چھانبین کی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ سخت ضعیف ہے یعنی بیچ میں ضعیف راوی ہیں مجھول راوی ہیں جن کو پتا نہیں جن کے بارے میں کچھ پتا نہیں تو صحابی کا سنت اگر کوئی صحابی کہے کہ یہ عمل سنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ وہ مرفو حدی سمجھی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل سمجھا جائے گا شرط یہ ہے کہ سند سے وہ حدیث ثابت ہو جیسا کہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی کی مثال دے دیتا ہوں میں جس کا دل چاہے قبول کرے اور جس کا دل چاہے نہ قبول کرے لیکن حق یہی ہے کہ جیسے ہدایہ کے اندر ہے ہدایہ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ناف کے نیچے رکھے نماز میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ناف کے نیچے رکھے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تو یہ روایت ہے لیکن جب سند کی تحقیق کی جاتی ہے تو اس میں دو راوی ایسے ہیں جو مجبور ہیں جن کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ ان کے استاد کون ہیں ان کے شاگرد کون ہیں سے روایت لیا ہے انہوں نے اس کے ہاں تحقیق کے بعد نہیں پتا چلتا ہے کہ کون سا راوی ہے مشغول راوی کا مطلب یہ ہے ہاں محدثین کی اصطلاح میں نامعلوم راوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے استاد کا اور اس کے شاگردوں کا پتہ نہ چلا معروف نہ ہو اس سے کوئی ایک روایت آئے اس کے دوسری روایت کا پتا ہی نہ ہو تو ایسے دو راوی ہیں اور ایسے راوی ہیں جن کو محدثین نے کہا کہ سخت ضعیف ہے بعض راوی ایسے ہیں جس میں البن عبد الرحمن امن زیاد ہے جن کے بارے میں محدفین کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے راوی نہیں ہے تو اب یہ لفظ اس لفظ کو اس یہ لفظ گرچے موجود ہے کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی دائنہات آد بائیں بہات پر رکھ کر کے ناک کے نیچے رکھے لیکن سنعت کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تمام محدفین نے اس کو ضعیف کہا ہے اس لیے اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے کہ آدمی صحیح روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر وائل ابن قدر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اپنے سینے پر کے اعلی صدر ہی سینے پر رکھے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے اپنے داہنے ذرا کو ذرا یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے حصے کو ذرا کہتے ہیں داہنے ذرا کو بائیں پر رکھیں تو اب داہنے ذرا کو بائیں پر رکھیں گے کہ تو کہاں جائے گا ناف کے نیچے پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا تو جو صحیح روایتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آدمی نماز میں چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی سنت ہو یا فرض ہو نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہاتھ چھوڑ کر نماز نہ پڑھے جیسا کہ مالکیا کا طریقہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو کہاں پر رکھے سینے پر یہی صحیح روایت ہے بہت سارے لوگ سنتے ہیں عمل نہیں کرتے دل میں جگہ نہیں ہوتی جب صحیح حدیث ہے تو ہم صحیح حدیث پر عمل کریں ضعیف حدیث پر عمل نہ کریں چھوڑ دے اس کو گھر کیا کہتے ہیں ہم چاہے زمانے سے اس پر عمل کرتے رہے کرتے آئے ہوں یا ہمارے علماء بتاتے ہو علماء سے صحیح دلیل لائیے کوئی صحیح دلیل دکھا دے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور خواتین کہاں ہاتھ باندھتی ہے عورتیں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی کیوں باندھتی ہے یہی کوئی روایت دکھا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہو ایک روایت کوئی دکھا دے تو اسلام اپنے مزاج اور خیال کا نام نہیں ہے اسلام مزاج کا اور خیال کا نام نہیں ہے اسلام منمانی مذہب نہیں ہے منمانی دین نہیں ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہو اس کو مان لو جو نہیں ہے نہ مانو چاہے جتنا بڑا عالم اور مفتی کہہ رہا ہو بات صحیح ہے کی کہ نہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے اگر کسی شخصیت کسی ہستی کسی امام کی بات کوئی اوپر کر رہا ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کچھ دوسرا ہے تو گویا کہ اس نے اس ہستی کو اس شخص کو اس امام کو اللہ اور اس کے رسول سے اونچا مقام دیا اونچا مرتبہ دیا اس لیے ہمیں اپنے دل کی اور اپنے طریقے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو کسی اور کے قول کو وزن نہیں دینا چاہیے ادب احترام سب کا کریں ادب و احترام سب کا کریں لیکن دین اور شریعت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی مقام نہیں رکھتا تو اس لیے نماز جنازہ میں کبھی آپ پڑھیں تو صورف فاتحہ پڑھیں کوئی کوئی چھوٹی سی صورت پڑھیں سنا نہ پڑھیں سنا کے پڑھنے کا ذکر ہی نہیں جس چیز کے پڑھنے کا ثبوت نہیں وہ پڑھتے ہیں اور جس چیز کے پڑھنے کا ثبوت ہے وہ نہیں پڑھتے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کی محبت پیدا کریں مم. یہ دعا ہماری ہونی چاہیے دل سے دعا ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا اللہ حق مرسکن اللہ نبی ہو کر کے دعا کیا کرتے تھے نبی تعلیم ہمارے لیے ہے نبی کے دعاؤں کے اندر کہ اے اللہ ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور پھر حق کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کتنی بڑی دعا ہے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے سامنے حق واضح ہی نہیں ہو پاتا حق آتا ہے سامنے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ان کو سجائی نہیں دیتا ہے ان کو وہ سمجھتے نہیں کہ حق ہے وہ کیا سمجھتے ہیں ان کو بات نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کرتے ہیں ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم دعا ہے اللہم آرین الحق اے اللہ ہمیں حق ہمارے لیے حق کو واضح کر دے حق کو ہمیں حق بنا کر کے دیکھا اور اس کی اتباع کرنے کی اس کو اپنانے کی عمل کرنے کی توفیق قطع فرما و الباطل البا ترا با اور باطل کو ہمارے سامنے باطل کو بھی واضح کر دے اور باطل سے بچنے کی توفیق قطع فرما جب انسان اپنی آنکھوں پر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تعصب کا آئنک اور چشمہ لگا لیتا ہے تو جو چشمہ وہ پہنتا ہے وہی اس کو دکھائی دیتا ہے ہے کہ نہیں ہرا چشمہ لگائے گا تو چیزیں ہری نظر آئیں گی کالا ہوگا تو چیزیں کالی نظر آئیں گی تو ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیور کرنا ہے اور دفاع کرنا ہے اور اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے واضح دین قرآن اور حدیث بالکل واضح صاف ستھرے ہمیں کسی اور کا فیور کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بالکل صاف دل ہونا چاہیے بالکل کہہ دیجئے اپنے جو پوچھے جو آپ کو ٹوکے اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے ہم اس طریقے کو اپنائیں گے اس طریقوں کو نہیں اپنائیں گے صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سور فاتحہ اس لیے پڑھیے تاکہ تم جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھتے تھے بسون میں آ گئی جی وعن عوف بن مالك نضي الله تعالى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له ورحمه وعافه ضعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من آله وادف فل جنت وق ہی فتنت القبری وادہ مسلم یہ نماز جنازہ کی دعا ہے مختلف کتابوں میں مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ ہیں ایک دعا تو یہ ہے اور ایک دعا اللہ مفر الحیہ ومیتنا جو ہے وہ دعا بھی ہے تو آؤ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ع کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی ایک جنازے پر صلا جنازہ پڑھی تو میں نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد کی کون سی دعا جو آگے ابھی پڑھی گئی اللہ اے اللہ اغفر لہو ہاں ہم لوگ پڑھتے اللہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما وہ ان پر رحم فرما و ہی ان کو معاف فرما و افغان اور ان سے تجاوز کر ان سے درگزر کر وہ اکریم اے اللہ ان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کر و احمد ان کی قبر کو کشادہ کر دے وغصل بلما اور ان کو پانی سے اللہ تو صاف کر دے یعنی گناہوں کو ان کے گناہوں کو پانی سے دھو دے جی وسل جی اور اسی طرح سے کس سے برف سے والبرد برد اور اولوں سے دھو دے یعنی بالکل ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے یہاں پر ان کو دھونے میت کو یا مرنے والے کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھونے کا کیا مطلب ہے یعنی ان کی خطاؤں کو ان کے گناہوں کو تو پاک و صاف کر دے معاف کر دے کیسے ونق ہی منل اور ان کو گناہوں سے پاک کر دے اور تاکید اس کی کماونق فوب البنس جیسا کہ سفید کپڑا صاف کر دیا جاتا ہے اور اس, اس کے داغ دھبے سب سارے دھو دیے جاتے ہیں صاف کر دیے جاتے کر دیا جاتا ہے سفید کپڑا اسی طرح سے ان کو گناہوں سے بالکل پا کو صاف کر دے کتنی عظیم دعا ہے اور اے اللہ ان کو اس گھر کے بدلے اس سے اچھا گھر اتافردا وہ اب دل دار خیر مندار ہی انسان دنیا سے جاتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس گھر سے اچھا گھر عطا فرما ظاہر سی بات ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کے لیے جنت کے گھر کی دعا کر رہے ہیں وہ اہل خیر احلی اور اہل وال ازا وقربا کو چھوڑ کر کے آدمی جاتا ہے اے اللہ اسی طرح سے اس سے بہتر اہل عیال عطا فرما ان کو جب دنیا سے ایک ماہد بندہ جاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں نہنیا کم فلاحیات دنیا فی الآلو الملائے اللہ تخاف التی تم تو آدو نہن و فی, فی الحیات دنیا فی الآ فرشتے آتے ہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس طرح سے خوشخبری فرشتوں کی طرف سے ملتی ہے بندہ مانوس ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا کرتے وہ ادخل الجنائے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے اور انہیں قبر کے فتنے اور آزمائش سے بچا وادہ بنار اور آگ کے حساب سے بچا کتنی اچھی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے درس میں میں نے حدیث پڑھی گئی تھی پچھلے درس میں کہ اگر کسی شخص کی نماز جنازہ میں چالیس ایسے معاحد بندے شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ان کے حق میں میت کے حق میں قبول فرمائے گا تو یہ دعا پڑھیں یہی دعا ہے یہی سفارش ہے سفارش ہے کہ نہیں سفارش ہے اور اپنی زبان میں نماز کے بعد بھی آدمی دفنانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے حکم دیا کہ میت کے لیے دعا کی جائے اور اخلاص کے ساتھ بالکل سچے دل سے دعا کی جائے يه مسلم وعن أبي هريط رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أدره ولا تفتلنا بعده یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے سورہ عربہ کے اندر بھی یہ موجود ہے نماز جنازہ کی دوسری دعا ہے یہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پر کسی جنازے کی نماز جنازہ پڑھتے تھے یا کسی میت پر نماز جنازہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندہ لوگوں کی زندہ لوگوں کی مغفرت فرما اور جو ہم میں سے فوت ہو چکی ان کی مففرت فرما جو ہم میں سے حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما جو غائب ہیں ان کی مغفرت فرما جو چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما جو بڑے ہیں ان کی مفرت فرما اور مردوں کی مغفرت فرما عورتوں کی مغفرت فرما شامل دعا ہے کوئی نہیں بچا کہ کوئی بچا ہے سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا سب لوگ آ گئے روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے فوت ہو چکے ہیں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں جتنے بڑے ہیں جتنے چھوٹے سب آ گئے من ممن ا اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ تو یہی عالم اسلام اسلام پر زندہ رکھ نہیں من تو اور جس کو وفات دے ہم میں سے جس کو جس کی موت آئے فتح فہو المان تو اس کو ایمان پر وفات دے کتنی بڑی دعا ہے اللہ ملا تحرم اجرہ اللہ اس میت کے اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ کرنا جو اسمیت کے ساتھ نے کیا کی جا رہی ہیں اس کے ثواب سے ہم کو محروم نہ کرنا ولا تفتن نبادہ اور ان کے جانے کے بعد یا اسمیت کے جانے کے بعد ہم کو آزمائش میں نہ ڈال فتنے میں نہ ڈال ہے کہ نہیں کتنی آزمائشیں کوئی فوت ہوتا ہے تو بہت بڑی آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے صبر کہ بندہ کیا کہتا ہے یہ نعمت ہم نے لی ہے بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کچھ غلط باتیں کرتا ہے کہ نہیں ہاں تقدیر پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں ہاں جزا فضا تو نہیں کہتا کتنی کہ آزمائش ہے کسی کے ہاں کسی کا قریبی کسی کے بیٹ کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کا کی ماں کسی کا باپ کسی کی بیوی مختلف آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے اللہ ہم کو آزمائش میں نہ ڈال فتنے میں نہ ڈال آہ, کہ ان کے بعد ہم کسی طرح کے فطرے کا شکار ہو جائے تمام طرح ہی بہت یہ فطرے کا لفظ شامل ہے آو, ہو سکتا ہے میت کی وفات کے بعد فطرے میں کیا پڑ جائے کہ میت کے مال کے چکر میں آدمی جو ہے اپنا ایمان کھو بیٹھے وراثت کی تقسیم میں کیا کہتے ہیں وہ ہو جائے میت کی وفات کے بعد کوئی آدمی اس کی برائی نہ کرے یہ سارے فطرے ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی جو بھی میت کے تعلق سے غلط چیزیں غلط باتیں آدمی کرتا ہے عمل کرتا ہے بولتا ہے یہ سب ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی وہی ہودی اللہ تعالی علبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صحیح بھی محبان الحمد اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حضرت بحر رض اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو تو خالص دل سے اس کے لیے دعا کرو خالص دل سے خالص دل سے بالکل دماغ ذہن دل لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول فرمائے کیونکہ میت اس وقت سب سے زیادہ دعاؤں کا محتاج ہے سب سے زیادہ دعاؤں کا محتاج ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں صحابہ اکرام کی وفات پر پڑھا کرتے تھے ان کی نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے صحابہ اکرام نے یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پر بھی پڑھی ہے کہ نہیں جی اس لیے اس لیے جب نماز جنازہ پڑھیں ویسے عام نماز و عمومی نمازیں بھی جو فرض نمازیں ہیں خصوصیت کے ساتھ اور جو نمازیں ہیں ہاں ان کو بھی ہم جو پڑھیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں بڑی کمی ہے ہم سب کی میری بھی کمی ہے ہاں کہ نماز ہم بہت دل سے نہیں پڑھتے ہیں سب کا معاملہ ہے اللہ عمر رحم اللہ نماز میں طرح طرح کی جو ہے سوچ فکریں پلاننگ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا اس کو ایسا نہیں کیا ایسا کرنا ہے ابھی یہ جانا ہے وہ لانا ہے بازار کرنا ہے اور ڈیوٹی کرنا ہے اس مہینے کے مہینے کی سیلری آئے گی تو یہ کریں گے وہ کریں گے دنیا بھر کے کی فکر نماز میں جو ہے یہ حقیقت ہے ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے میں بھی اپنے بارے میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میرے ذہن میں کیا کیا نماز کے اندر فکریں آتی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ سے واقعی دل لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں ابھی ایک تقریر ہوئی تھی ماہانہ پروگرام تیرا دل تو ہے سلام آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یعنی نماز میں خوشی و کے تعلق سے بیان ہوا تھا واقعی اس کے بعد کافی دنوں تک وہ رہا دل پہ لیکن پھر دھیرے دھیرے دھیرے شیطان بہکا لے جاتا ہے میرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تارا اخلاص عطا فرمائے خوشی و خوضو کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وعلى أبو هرية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك وإن تكوا سوى ذلك فشغل تضعونه عن رقابكم أبو هرية رضي الله تعالى عنه سروا آية صلى الله عليه وسلم نے کہ جنازہ کو قبر تک لے جانے میں جلدی کرو اگر یہ جنازہ اس سے مطلب وفات کے بعد بہت ساری باتیں یعنی وفات کے بعد آدمی دیر تک نہ تو گھر میں یہ جنازہ رکھے میت کو رکھے اور نہ ہی اور اسی طرح سے نہ تو دیر رکھے اور اسی طرح سے جب جنازہ لے جایا جائے, جائے تو آدمی مستانہ چال چلے کہ آرام سے جا رہے جنازے کو جلدی بچا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہیں تو اسے اس کے اچھے مقام تک تم پہنچا رہے ہو خیر ان تو قدم لے ایک اچھی چیز کی طرف اس کو لے جا رہے ہو اس کو آگے بڑھا رہے ہو وہ ان تک وہ سمجھ اور اگر وہ نیک نہیں ہیں غیر دالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا دالی سے ذکر کر دیا کہ اور اگر اس کے علاوہ ہے تو فشرون تو وہ ایک بری چیز ہے تم اپنے کندھے سے اسے جلدی اتار پھینکو تو جنازہ کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے اب اپنے یہاں ہاں بہت ساری چیزوں کی رعایت کے ابھی بیٹے نہیں آئے ابھی بیٹی نہیں آئی اور ابھی فلاں رشتے دار نہیں آئے فلاں رشتے دار نہیں آئے اس وقت کے بہت بڑے عالم کئی سال ہو گئے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے باقاعدہ انہوں نے وسیعت کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے بارے میں ہاں بہت زیادہ خبر نہ کی جا وسیت باقاعدہ ان کے لئے کی اور مجھے جتنی جلدی ہو سکے دفلا دیا جائے ہوا بھی ایسے ہی بہت جلدی ان کو دفنا دیا بعض ان کے قریبی رشتہ دار نہیں پہنچ سکے تو اس لیے نا یہ میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے وعنه رضی اللہ تعالی پال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہید الجنازت حتہ علیہ فلح کی رات وہ من شہید حتہ فلح پان قیلا ومل قیرا قال مثل الجبلين العظيمين اتفقنا عليه ولمسلم حتى توضع في اللحن وللبخاري اذا من الحديث ابي هرية رضي الله تعالى عنه من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين, بقيراطين. كل قيراط مثل جبل احدى نماز جنازہ پڑھنے اور دفنانے میں شریک ہونے کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے یہاں عربوں میں یہاں کے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کا کوئی قریبی ہو نہ ہو بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ میسج بھیجتے ہیں کہ آج ہاں فلاں کی نماز جنازہ جنازے والی مسجد میں پڑھی جائے گی اتنے بجے اس نماز کے بعد تو جو لوگ جو ہے خواہش رکھتے ہیں وہ اپنا جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دفلانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں ان کی کوئی اشتداد نہیں کوئی قریبی نہیں لیکن عدر و ثواب کے لیے واقعی کتنی ہم لوگوں کے یہاں تو بالکل ہے ہی, ہی نہیں دعات کے درمیان بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہاں اس بات کا اہتمام کوئی کرتا ہو حالانکہ وقتر فوقتر اس مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جاتی رہتی ہے اگر ہم میں سے کوئی اس طرح کی خبر رکھے اور خبر کرے تو ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ اس سے پہنچ جائے بہت بڑا عجر ثواب ہے بھی حدیث سنیے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہے نماز جنازہ جو جنازے میں حاضر ہو اور یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کو ایک کی ثواب ملے گا ایک کی ثواب ملے گا اور جو شخص سے جنازے میں حاضر ہو نماز پڑھے یہاں تک کہ اس کو دفنا دیا جائے یعنی نماز پڑھے قبرستان تک لے جائے قبر تک اور شریک کو دفن کرے تو اس کے لیے دو قیرات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دو قیرات کتنا ہوتا ہے یہ کون سا پیمانہ کتنا وزن ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قیرات سے مراد بڑے بڑے دو پہاڑوں کے برابر فواب ملتا ہے بڑے بڑے دو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ہتہ تدفن کے بجائے ہتہ تو واف اللحد یہاں تک کہ وہ لحد میں رکھ دیا جائے یعنی لحد والی قبر میں رکھ دیا جائے اور صحیح بخاری کے اندر ایک لفظ اور ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اسی کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے اور اس کے دفنانے سے فارغ ہوا جائے تو وہ دو قی کے ساتھ لوٹے گا دو قی کے ساتھ لوٹے گا اور ہر قی احد پہاڑ کے برابر احد پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے بتائے دو کلومیٹر میٹر کیا کی لمبائی میں تقریباً وہ پھیلا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے تو مدینے میں دیکھا ہوگا بہت بڑا پہاڑ ہاں اتنا بڑا سوال ایک پہاڑ یعنی ایک کیرات اتنا بڑا اور دو تیراک یعنی گویا کہ دو پہاڑ کے برابر نماز جنازہ میں شریک ہونے اور اسی طرح سے دفنانے میں شریک ہونے کا ہے کم از کم ہم لوگ نماز جنازہ تو پڑھنے کی کوشش کریں پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی کسی کی نماز جنازہ ہے تو جا کر کے مسجد میں اس مسجد میں نماز پڑھیں اور نماز کے بعد سلاط جنازہ پڑھ کر کے چلائیں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن پڑھود پہاڑ کے برابر نیکی کمانے میں کتنا وقت لگے گا کتنی ہم لوگوں کوتا ہی ہے جب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیز بیان کی فرمائی یہاں تک میں نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ نے سنا ہے نا کہ رسول سنا سے کہا ہاں سنا ہے اس پر جو ہے شاید انہوں نے کسی کے پاس بھیجا کہ انہوں نے بھی سنا ہے کئی صحابہ نے گواہی دی تو افسوس سے ہاتھ ملنے لگے اور کہا کہ تب تو ہم نے بہت زیادہ تیرات گوا دیا بہت زیادہ قیرات گوا دیے یعنی دروازے دلاز کا اہتمام اور ہم لوگ اپنے بارے میں وہ صحابہ صحابہ تھے جو اہتمام کیا کرتے تھے ہم لوگوں کیا حال ہے ہم؟ کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے ہاں جو وہیں پر جو ہے رہتے ہوں گے ان کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہوگی کچھ نہیں لوگ سوچتے ہوں گے ڈیوٹی کا ٹائم ہے بھی کھانا کھانا ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے نکل کے چلے جاتے ہوں گے کتنے سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال اس طرح کے عید السواب حاصل کرنے کی قدا فرمائے اور کتنے ہمارے بھائی لوگ ایسے بھی ہیں جو ہرمن میں بھی جاتے مکہ مدینہ میں بھی نماز جنازہ ہوتی ہے ہوتی ہے, ہے کہ نہیں اکثر ہوتی ہے اکثر یعنی تقریبا نمازوں میں ہوتی ہے لیکن السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام پھیرنے کے بعد نہ دعا نہ ذکر نہ اذکار کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ نیت باندھ لیتے ہیں کیوں کس خیال سے کہتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہوتی हा? حدیثیں گزری کہ نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ابن بیبا کے دو بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی کئی صحابہ نے جو ہے حضرت عبداللہ امر و بناس یا ساد بھی ربی وقاصل اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ جنازہ پڑھی گئی حدرت عائش رد اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کی کہ نماز جنازے کے بارے میں کہا کہ ان کو لے آؤ ہم لوگ پڑھیں گے صحابیات ازواج متحرات نے نماز جنازہ پڑھی ان کے دل میں کیا کہتے ہیں اتنی جگہ نہیں ہے حدیث کو قبول کرنے کی جگہ نہیں ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ اس لیے فوراً ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہیں اعلان سنتے ہیں کہ نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے لیکن پھر بھی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور بے شریک ہوتے ہیں مگر زیادہ لوگ پڑھ پڑھ لیتے ہیں ہاں زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے خیال کرنا چاہیے وانسالم ان ابھی انبی صلی اللہ علیہ وسلمہ و ابا بکرین و عمرہ امشونا اماما جنازین یہ جنازے کے آگے پیچھے چلنے کے سلسلے میں حدیث ہے ان شاء سے اگلے درس میں پڑھایا جائے گا بتایا جائے گا سلم تعالیٰ ابھی آپ نے سنا نہیں کیا زواد متحرات جو ہے نماز جنازہ پڑھا کرتی تھی